سل تم اولین پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا وہ سل تم مین اور آخر لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا اب قیامت کے میدان میں جو تیسرا گروہ ہوگا جن کا نامہ امال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اصحاب شمال اور الٹے ہاتھ والے ما اصحاب الشمال الٹے ہاتھ والے بہت زلیل و رسوا ہوں گے فی سمو و حمی جلتی ہوئی ہوا میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے لو گرم ہوا ہے پھر جب کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے تو اس کی گرم ہوا وہ اور زیادہ گرم ہے لیکن سوچیں جہنم کی گرم ہوا کس قدر گرم ہوگی کہ وہ ہڈیوں کو گلا کر رکھ دے گی وہ حمیم گرم کھولتا ہوا پانی کسی کے بدن پر گرم کھولتا ہوا پانی گر جائے تو وہ کھال کو جلا دیتا ہے لیکن سوچیں جہنم کا گرم کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا کہ وہ کھال کو بھی گلا کر گوش کو بھی گلا کر گرا دے گا اس قدر گرم ہوگا کہ وہ چہرے کے قریب لایا جائے گا تو آن سب اس میں گر جائیں گے سوچیں کیا اتنی پیاری جنت کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں بھری زندگی گزارنا اور اصحاب الشمال بننا ناما ممال الٹے ہاتھ میں ملے کیا یہ کوئی عقل مندی ہے ول یشمو اور جلتے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے دھواں بھی ایسا ہوگا جو ظاہر اور باطن کو جلا دے گا جہنم کی آگ دنیا کی سب سے تیز ترین آگ لی جائے جو موجودہ سائنسی دور میں وہ ایک ایک ہزار اور دو دو ہزار سینٹی گریڈ تک آگ کو پہنچا دیا گیا فرمایا دنیا کی سخت ترین اور گرم ترین آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ ستر گنا زائد گرم ہوگی اتنی گرم اتنی گرم کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں بل پھینک دیا جائے تو اسے نیند آ جائے اور وہ سمجھے کہ مجھ سے عذاب دور ہو گیا لا بار ولا والا یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی عزت والا سایہ ہے اس میں زلیل و رسواں ہوں گے ان کانو قبل ضال کا مترفین بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے دنیا میں ایش و عشرت میں مبتلا تھے دنیا میں اپنے نفس اور اپنے موڈ پر وہ چلے تو جو کرنا تھا انہوں نے دنیا میں کر لیا وکانو کانو یو سر رونا الل سلاوین وہ کانو رونا وہ ضد کرتے تھے اسرار کرتے تھے الل شن سلاوین بڑے بڑے گناہوں پر یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے اور پھر اس پر زدی تھے توبہ نہیں کرتے تھے اسرار کرتے تھے اب کافروں کا ذکر ہے وہ کانو یا اور وہ کافر کہتے اتنا و کنا تو من اینا لمبونا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا بے شک ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اوا آبا انل کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر گئے وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے کل اے محبوب آ فرمائیے انلین وے شک پہلے اور پچھلے اگلے پچھلے تمام کے تمام اٹھائے جائیں گے ل تمام کے تمام اٹھا کر لائے جائیں گے الا می یوم معلوم ایک معلوم دن کے وعدے کی طرف یعنی بروزی قیامت وہ میدان محشر میں جمع ہوں گے سما پھر ان کم بے تم سے کہا جائے گا مکزونا اے, گمراہوں اے جھٹلانے والوں دو باتیں ہیں باز تو وہ ہیں جو کافر ہیں اور باز وہ ہیں جو دون ہیں گمراہ ہیں کہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہے اور گناہوں کو جائز سمجھ رہے ہیں گناہوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں لا کی من شج رن زکوم جس سے اللہ ناراض ہوگا جس کا ایمان برباد ہوگا اس سے فرمایا جائے گا ضرور آج تمہیں کھانا ہے زقوم کے درخت کو آگ کے کانٹے دار درخت کو فمالی او نمن ہل بتون اور اسی کانٹے دار درخت سے وہ پیٹ بھریں گے فشاری بونا پھر اس پر گرم کھولتا ہوا وہ پانی پیئیں گے فشاری شرب الحیم ہیم وہ اس طرح پانی پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے یعنی اول تو انہیں بھوک لگے گی پھر کافی عرصے تک چیخو پکار کرتے رہیں گے تو انہیں کانٹے دار درخت دیا جائے گا بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر کھائیں گے وہ گلے میں اٹک جائے گا اس قدر زہریلا ہوگا کہ ان کے جسم کی اندرونی چیزوں کو وہ کاٹ کر پھینکنا شروع کر دے گا تو اب یہ پانی کے لیے چیخیں گے پھر انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا اس قدر انہیں شدید پیاس لگے گی اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہوگا کہ اس کھولتے ہوئے پانی پر بھی اس طرح لپکیں گے جیسے پیاسے اونٹ لپکتے ہیں اور جب وہ پییں گے تو وہ اور زیادہ ان کے عذاب کو بڑھا دے گا ہارا نز الحم یہ ان لوگوں کی مہمان نوازی ہے آج کے دن فیصلے کے دن یعنی ایسے لوگوں کی میزبانی اس گرم کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار درخت اور اللہ کے عذاب سے کی جائے گی تین گروہ کا ذکر کیا گیا اب ہم ذرا غور کریں صبح سے لے کر شام تک ہمارے اعمال کس گروہ کے مطابق ہیں ہم اگر لیں تو سب سے پہلے فجر کی نماز فجر کی نماز ہم کبھی پڑھتے ہیں کبھی قضا کر دیتے ہیں لیکن جب فجر کی نماز چھوٹ جائے ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا روتے نہیں موڈ آف نہیں ہوتا حالانکہ دنیاوی طور پر ایک لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو جائے تو ناشتہ حلق کے نیچے سے نہیں جاتا لیکن اتنا بڑا نقصان ہو گیا خدی سے پاک میں فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت اگر ضائع ہو جائے اس سے بڑھ کر جو نقصان ہے وہ نماز کا قضا ہو جانا ہے اس کی پرواہ نہیں پھر اس کے بعد ہم جب اپنے آفس کی طرف جاتے ہیں تو آپ سوچیں آفس پہنچنے تک ہو سکتا ہے کتنے مسلمانوں کے دلوں کو ہم دکھاتے ہوں ہو سکتا ہے بچوں کو کچھ بول دیتے ہوں بغیر شرعی اجازت کے زوجہ پر غصہ کر رہے ہیں اٹھے خود لیٹ ہیں چیخو پکار خود ہی کر رہے ہیں جلا ہے غرور ہے تکبر ہے ہماری زبانوں سے سب پریشان ہے ہمارا موڈ خراب ہو اور باہر سے اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کا بدلہ اپنے گھر میں لیتے ہیں ہمیں دیر ہو جائے تو اس کا بدلہ ہم گھر والوں سے لیتے ہیں کتنے مسلمانوں کا گھر کے افراد کا دل دکھا کر پھر ہم آفس گئے آفس میں جو کمزور مل جائے اور جو ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے اس کی ذرا برابر بھی ہم رعایت اور مروت نہیں رکھتے ہم بڑے آدمی سے تو کس قدر ادب سے بات کرتے ہیں کسی تمیز سے بات کرتے ہیں سارا غصہ ہمارا چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے لیکن آفس کی چپراسی سے غریب ملازم سے ہم تو توڑاک کرتے ہیں آپ کہہ کر اس سے نرمی سے بات کرنا ہمیں نصیب نہیں پھر غیبت کرنا چغلیاں کرنا جھوٹ بولنا بد نگاہی کرنا غیبتیں حسد کینا بغض عداوت حرام حلال کی تمیز نہ کرنا نمازوں کی پرواہ نہ کرنا اذان ہو رہی ہے گفتگو کر رہے ہیں حالانکہ دوران اذان گفتگو کرنے والے کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا لیکن پرواہ نہیں ہے اس طرح دن پورا گناہوں میں بدنگاہی میں برے خیالات میں بری سوچ میں مسلمانوں کے بارے میں بد کرتے کرتے گزار چکے اب آفس سے گھر پر آئے نہ نماز کی پرواہ ہے نہ اپنی آخرت کی پرواہ ہے نہ موت کی فکر ہے ٹی وی آن کیا اور خوب جی بھر کے بدنگاہیاں نگاہیاں کی کان کو حرام سے بھرا اس طرح گناہ کرتے کرتے جب تھک گئے تو سو گئے پھر دوبارہ صبح اٹھ کر وہی روٹین اس روٹین میں اور کافروں کی روٹین میں بتائیے فرق کیا ہے کیا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کیا مسلمان اور کافر کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے ہمارا جو انداز ہے یہ جنتیوں والا انداز نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے اور ایک نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا فلولا تو پھر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہماری باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو افرآ تم ماں تم نون تو بھلا دیکھو تو وہ نطفہ جو گراتے ہو تم تَخْلُقُونَهُ ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو ام نَحْنُ الخال یا ہم پیدا کرنے والے ہیں جب ہم نے پیدا کیا خود تم دنیا میں آئے تو تمہارا بس نہ چلا تمہارے یہاں اولاد ہو اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ ہو اور وہ چاہے تو جس طرح وہ چاہے اسی انداز میں جو شکل و صورت وہ بنانا چاہے اس کے باوجود تم رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں نہ قدرنا بینکم بئی مؤتا ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا اس کے باوجود تم موت کی تیاری نہیں کرتے وما ناہن مصبو کی اور ہم ہارے نہیں ہیں مراد یہ ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھکے نہیں ہیں دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں اسی طرح دنیا کے اندر آنے کے بعد تم ہماری قدرت سے باہر نہیں نکل سکے جب ہم چاہیں گے تمہیں موت دے دیں گے لیکن پھر بھی تمہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں اللہ اندیل ہم قادر ہیں اس پر کہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں وہ نشی عمونا اور تمہیں ان شکلوں میں تبدیل کر دیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو یعنی تمہاری شکلیں مست کر دی جائیں تمہیں جانور بنا دیا جائے ہم اس پر قادر ہیں کہ تم گھر سے باہر نکلو اور پھر جب تم واپس آؤ تو تمہاری شکلیں یا تو جانوروں کی طرح بن گئی ہوں یا تم انسان ہی ہو لیکن اتنی بدل گئی ہو کہ کوئی رشتے دار تمہیں پہچانے ہی نہیں اب سوچو کس قدر مصیبت میں پڑ جاؤ گے تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکو گے ہم چاہیں تو اس پر قادر ہیں والا عَلِمْتُمُ عالم الْأُولَى اولا اور بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے کہ پہلے ہم نے پیدا کیا ہے فل اولا کرونا بس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہماری قدرت اور عظمت کو کیوں نہیں سمجھتے فارا آئی تم ماں تاہ ذرا بتاؤ جو تم بیج زمین پر بوتے ہو اأنتم تزرعونه کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو ام نوزاری یا ہم کھیتی اگانے والے ہیں چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں ہر بیج سے پودا نہیں پیدا ہوتا کئی بیج خاک میں مل جاتے ہیں جب ہر بیج سے پودا پیدا نہیں ہوتا کچھ بیجوں سے پودا پیدا ہوتا ہے تو سوچے اگر سارے بیج خاک میں ہی ملا دیے جائیں اور کسی سے بھی پودا پیدا نہ ہو تو ہم کیا کر لیں لاؤ لمن اگر ہم چاہیں تو ان تمام بیجوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اس سے کوئی پودا پیدا نہ ہو پغول تم ہونا پھر تم باتیں بناتے ہوئے رہ جاؤ تم کہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کھاد میں یہ مسئلہ تھا اس بیج میں یہ مسئلہ ہو گیا یہ نسل خراب ہے تم اس طرح کی باتیں بناتے رہو پھر آخر کار تم یہ کہو ان لمونا بے شک ہم پر تو جرمانہ پڑ گیا کہ بیج کی جو رقم وہ لگائی وہ بھی ضائع ہوئی کھیتی باڑی کی ہل چلایا پانی دیا محنتیں کی کچھ بھی نہ ملا ہماری محنت اور یہ تو ایک گویا کے مشقت اور جرمانہ بن گئی بل ناشن معروم بلکہ تم یہ کہو کہ بلکہ ہم تو محروم ہیں زراعت سے اور کھیتی باڑی سے اناج سے محروم ہو گئے بتانے کا مقصد یہ ہے انسان کی بے بسی بتائی جائے انسان یہ سوچے کہ جو وہ چاہے وہی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کئی تمنایں کئی چاہتے ایسی ہیں کہ جو ہمارے چاہنے کے باوجود بھی ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی بوڑھے نہ ہوں کبھی بھی ہمارے جسم پر کوئی بیماری نہ آئے کبھی بھی کوئی ٹینشن فکر پریشانی کوئی حادثہ نہ ہو مگر ایسے حالات آتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر معاملے میں خود مختار نہیں ہیں رب العالمین کے قدرت کے تحت ہیں تو اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس کے ہو جائیں وہ کرم فرمائے گا تو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جائے گے افرآ تم الما الدی تش ابونا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ پانی جو تم پیتے ہوم انزل تمہ منل مزنی ام نل منزلون کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں سائنس نے اتنی ترقیاں کی لیکن بارش کے معاملے میں ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو ایک موقع پر میں نے یہ بات ارض کی تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ اب تو سائنس نے مصنوعی بارش کو ایجاد کر لیا ہے مصنوعی بادل بنائے جاتے ہیں اور مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے تو اس موقع پر میں نے یہ ارض کیا کہ مصنوعی بارش پر جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ اگر اتنا کم ہوتا تو ہر کوئی مصنوعی بادل بنا کر مصنوعی بارش برسا دیتا یہ تو ایک دل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک یو سمجھے تجربہ کر کے دکھایا ورنہ سوچے تو صحیح یہ مصنوعی بادل بنائیں گے کہاں سے جو ٹنکی کے اندر جو تالاب میں پانی ہے اسی کو اوپر لے جائیں گے پھر اسے گرائیں گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ پانی تو ان کے پاس موجود ہے اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ فارے سے کوئی چھڑکاؤ کرے اس کے بجائے وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے وہ چھڑکاؤ کر دے یا مصنوعی بادل بنا کر دے لیکن جو بارش کی برکتیں ہیں کہ وہ پانی کی کمی کو دور کرتی ہے زمین مردہ ہے بنجر ہے وہ سرسب و شاداب ہو جاتی ہے جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں وبائی امراض دور ہو جاتے ہیں اور جس بارش کے برسنے سے تمام جانوروں کے لیے بھی حیات ہے اس بارش کے آج بھی ہم محتاج ہیں اور تا قیامت محتاج رہیں گے اس بارش کے لیے اس قدر محتاج ہیں کہ آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اگر کئی سالوں تک بارش نہ ہو تو قید سالی کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ تو سمجھانے کے لیے ہے اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو سائنسدان کو پیدا کس نے کیا اسے ہاتھ آنکھیں اور عقل کس نے دی رب العالمین کی ہی ساری قدرتوں کا اظہار ہے لو نشا اگر ہم چاہتے جالنا ہو اوپر سے جو پانی آتا اسے نمکین انتہائی نمکین بنا دیتے تو یہ نمکین نہیں میٹھا ہے فالاولا تشکرون پس تم شکر کیوں نہیں کرتے ارایتم النار التي ترون سر بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو انتم انشئتم شجرتہ اس کے درخت کو وہ لکڑی جس سے تم آگ جلاتے ہو وہ درخت جس میں یہ مادہ پیدا ہوتا ہے یا وہ ماچس کہ جس کے اوپر تم مادہ لگاتے ہو تو یہ مادہ یہ میٹر زمین کے اندر سے پیدا ہوتا ہے گیس پیٹرول مٹی کا تیل یہ سب کیا تم نے فیکٹریاں لگا کے بنایا ہے یا زمین کے اندر یہ پیداوار ہے اگر ہمارے لیے بنانا ممکن ہوتا ہماری طاقت میں ہوتا تو دنیا پیٹرول والی زمینوں کے پیچھے پاگل ہو کر نہ گھومتی سپر پاور کہلانے والے وہ پیٹرول پیدا کرنے والی زمینوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھتے کیا تم اس کے درخت کو پیدا کرتے ہو منشی یا ہم اسے بنانے والے ہیں نہ نو جان نہ تز رتن ہم نے اس آگ کو نصیحت بنایا کہ اس آگ کو دیکھو اور جہنم کی آگ کو یاد کرو وہ متعلق اور مسافروں کے لیے سامان بنایا کہ مسافر ان درختوں کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کریں جیسا کہ سورہ یاسین شریف میں ہم سن چکے ہیں کہ عرب میں ایسے درخت پائے جاتے کہ جن کی ٹہنیوں کو جب توڑا جاتا تو ان سے بالکل پانی کی طرح ایک مادہ گرتا اور وہ میٹر جو گرتا اس میں آگ جلانے کی طاقت تھی جب وہ ان ٹہنیوں کو رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی بسم کل آؤ بس پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی کہ جس کا نام عظیم ہے